بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت جاری ہے جو شخص دین کا کام کر رہا ہو اور پھر گرفتار کر لیا جائے تو اسے سب سے زیادہ فکر اس بات کی لائق ہوتی ہے کہ اب وہ دین کا کام نہیں کر سکے گا محرومی کا یہ احساس بہت گہرا اور تکلیف دہ ہوتا ہے مگر یہ بات تسلی کا باعث بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے سچے دین کا محافظ ہے اور معذور و مجبور شخص ان ذمہ داریوں سے شرعی طور پر آزاد ہو جاتا ہے جن ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے اسے جبراً روک دیا جاتا ہے صاحب استطاعت شخص کے لیے حج فرض ہے لیکن اگر دشمن اسے زبردستی روک لیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے نماز کے لیے وضو لازمی شرط ہے لیکن اگر خوفناک جانور پانی پر قبضہ کر لیں اور انسان کے لیے پانی کو پانے کی کوئی صورت باقی نہ رہے تو وضو کا فرض بھی ذمہ سے ثاقت ہو جاتا ہے پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی گرفتاری کے بعد اس کا دینی کام پہلے سے زیادہ احسن طریقے سے چلتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس کی کمی کو کسی اور ذریعے سے پورا فرما دے تو پھر دل کی پریشانی اور کم ہو جاتی ہے مجھ جیسا ناقص کمزور اور نااہل انسان آزادی کی حالت میں دین کا کیا کام کر رہا تھا زیادہ سے زیادہ یہی کہ تحریر و تقریر کے ذریعے مسلمانوں کو جہاد کی خالص دعوت دے رہا تھا اور مسئلہ جہاد کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اب جب کہ گرفتاری کے بعد میرے لیے یہ سلسلہ جاری رکھنا ممکن نہیں رہا الحمدللہ جہاد کی دعوت پھر بھی پورے زور و شور کے ساتھ چل رہی ہے چنانچہ وہ کام بند نہیں ہوا جس کی ذمہ داری میں اپنے کندھوں پر محسوس کرتا تھا بلکہ اب تو امریکہ کے وحشانہ مظالم نے مسلمانوں کو مسئلہ جہاد کی مکمل حقیقت سمجھا دی ہے اور ان میں دین اور اسلامی غیرت کی خاطر مر مٹنے کے وہ جذبات پیدا کر دیے ہیں جو میری ایک سو تقریریں بھی پیدا نہ کر سکتی تھیں امریکہ کے غیر انسانی مظالم امریکی حکمرانوں کے بکھلائے ہوئے بیانات اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے تبصرے جہاد کی وہ فضا بنا رہے ہیں جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی اور یہ بات اب سمجھی جا رہی ہے کہ امریکہ کے ڈالروں نے اسلام اور جہاد کو جو نقصان پہنچایا تھا امریکہ کے میزائل بم اور ستم اسلام اور جہاد کو اتنا ہی فائدہ پہنچا رہے ہیں بے شک جب زبانیں بند کر دی جاتی ہیں تو پھر لہو کی دھاریں آہوں کے زمزمیں اور زنجیروں کے سلسلے جہاد کی دعوت دیتے ہیں اور یہ دعوت زبانی دعوت سے زیادہ مؤثر بلا خیز اور بھرپور ہوتی ہے